ممار صلی اللہ کے اللہ رحمت اللہ عالمین کا مضمون بیان کیا کرتے ہیں پہلا مضمون مکمل ہوا جو آپ کے بارے میں پہلی کتابوں میں اور پہلے صحیحوں میں اور پہلے لوگوں میں آپ کی آمد کا چرچہ تھا وہ عدم السلام کے لئے سے لے کر کے زمانے تک بلکہ کی پیدائش کے دن تک تھا لیا کی فتائش کی دن صبح سے ہو رہے کہ ہودی دوڑتے کا پھر رہا تھا کہ آج رات میں پوری اس کے آنکھیں اس کے یہاں لڑکا بیٹا ہوئے جب اس کو بتایا کہ اس نے کہا افسوس آج ونی اساحل سے نمود نکل کر منی اسفاحل میں چلی گئی تو گیا اس گھڑی تک کا لوگوں کو حساب کتاب کا اندازہ تھا دوسرا انعمان جو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ حرضن کی شخصیت اس کے بارے میں علماء نے مستقل کتابیں عربی کی لکھی ہوئی ہیں شبائ کرمت یہ کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کپڑے سواریاں مول ذبوت سورت مبارک سڑ کے بعد گاڑی مبارک کے بعد ایک ایک بات پر تفصیل لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہدایت نظام انسانوں کے لیے بنایا ہے اس کے نمائندہ ہم یاد احملاۃ سلام ہیں اور ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے اور یہ ایک لاکھ ہزار سارے عالم انسانیت کے انتہائی منتخب لوگ ہیں جس معاشرے میں جو پیغمبر بنایا کرتا ہے تو اس معاشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ایک خاص زندگی گزرواتا ہے سب سے کم عمر میں نبوت جو ہے وہ ملی ہے عیسا علیہ السلام کو وہ تینتیس سال کی عمر میں ملی ورنہ نبوت جو ہے وہ ہمیشہ چالیس سال کی عمر کو پہنچنے پر ملا کرتی ہے اور 40 سال کی زندگی یہ امبیال احملاط اسلام کی زندگی اس معاشرے میں بغیر نبود کے اعلان کیے ہوئے زندگی ہوتی ہے اور, اور 40 سالہ زندگی نے زندگی یا شعبے میں امبیال احملاط کی شخصیات کو درجہ اول پر ثابت کیا ہوا ہوتا ہے جسے آپ لوگ اے ون کہتے ہیں ان کی شخصیات کو ہر لحاظ سے جائے اول پر انہوں نے ثابت کیا ہوا ہوتا ہے اس کا لوہ منوایا ہوا ہوتا ہے سارے معاشرے نے تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے اور سارے معاشرے نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہوا ہوتا ہے انسان جو ہے اس, اس کی شکل ہے اس کی ہے اس کے جذبات ہیں اس کی آدات ہیں کیا کا مجبور ہے انسان شکل عقل آدات جذبات زندگی کے ان چاروں شعبوں میں جس معاشرے میں بھی کوئی پیغمبر آتا ہے کوئی آدمی جسم شکل صورت کے لحاظ سے اس کا بڑھ کر نہیں ہوتا خوبصورت ترین بندہ ہوتا ہے مضبوط ترین بندہ ہوتا ہے عقل مند ترین بندہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اخلاق عالیہ کے نمونہ ہوتا ہے سب سے زیادہ جذبات میں توازن ہوتا ہے اور یہ ایک بار نہیں بار بار اس معاشرے میں یہ بات زیر باسائی ہوتی ہے مختلف کاموں میں مختلف چیزوں میں جب انسانوں کا دوسرے کے ساتھ رابط آتا ہے جس سے لوگ انٹریکشن کہتے ہیں جب انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ربط آتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں میں وہ رکھ رکھاؤ کرتے ہیں جسے آپ لوگ ڈیلنگ کہتے ہیں جب ان کا ربط آتا ہے رکھ رکھاؤ آتا ہے تو انہوں نے ایک موقع پر نہیں پوری زندگی میں بارہا اس بات کو ثابت کیا ہوتا ہے اور سارے معاشرے میں اس بات کو خاؤ ہوتا ہے کہ واقعی آئی صورت کے لحاظ سے جسمانی قوت کے لحاظ سے اصلی قوت کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے آداب کے لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے کسی زندگی کے پہلو کو لیا جائے تو اس میں یہ علم سے بڑھ کر کوئی نہیں اس لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے لقند لفیق ممرن افلاطا سدون تم صلی اللہ اور عرب سے خدار کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان میں نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے کیا تم نقل نہیں ہے وہ زندگی کا جو عرصہ گزارا ہوا ہے اس کو دیکھ کر اس کو پرکھ کر اس کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرو کہ چالیس سالہ اتنی معیاری زندگی گزارنے کے بعد آپ خدا نہ خاصہ میں غیر معیاری بات پر آ گئے تو یہ انبیاء نے مسئلہ شام ان معاشروں کا معیار ہوتے ہیں اور زندگی کا ہر پہلو میں معیار ہوتے ہیں اور اس گروہ انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار گروہ انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں باقی نبی ہیں رسول وہ ہوتا ہے کہ نئی شریر لے کر آئے. نبی جو پہلے کے شریر کو چلا رہا ہو اور اس پانچ ازم پہ ہم ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر ہیں تو آپ کی چالیس سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی تئیس سالہ نبوت کے بعد کی زندگی اس نے آپ کی زندگی کا پورا نمونہ انسانوں کے سامنے رکھا اس کی اللہ تبارک نے فرمایا لکتم سی رسول اللہ اس وقت الحسن اہ انسانوں تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود اور مکہ مکرمہ کے بیاس یتیم بجے سے لے کر اور وادیوں میں بکری چنانے والے شخصیت سے لے کر اور پھر جو ہے تو تائز کی گلوں میں پتھر کھانے سے لے کر شابی راوت میں قید ہونے سے لے کر پھر سارے عرب کے مالک اور سارے الگ والے لوگوں کی زندگی کے ہاتھ میں اور مکہ مکرمہ کے فاتح یہ ساری زندگی کے پہلو آپ کے لوگوں کے سامنے آئے لہٰذا زندگی کا وہ کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں کوئی انسان ہو اور وہ نمونہ دیکھنا چاہے اس میں آپ کو سوا اور آپ کا طریقہ کار اس کے لیے نمونہ نہ ہوئی تین بچے سے لے کر ایک بکرے سے رہنے والی شخصیت سے لے کر اور پھر جو ہے کہ ایک تنہیں تنہا ڈائی کہ اس کو ہاتھ پتھر پڑ رہے ہوں اور مخالفت آ رہی ہو جس کے ساتھ ساتھیوں کو برتھوں پر سوٹا جا رہا ہو ہاتھ پر ڈالا جا رہا ہو اور ہر سب کا ستایا جا رہا ہو اور کئی کئی رول کئی کئی مہینے تک تو کھانا میسر نہ ہو رہا ہو یہ زندگی آپ کی ہے پھر جو ہے تو آپ کی وہ مسجد نبی کے مدرس مسجد نبی کے خطیب مسی نبی کے مصب پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے میدان جنگ میں سفےول میں کھڑے ہونے والے جنگ جیتنے کے بعد لوگوں کو معاف کرنے والے یہ ساری زندگی کے آپ کے پہلو سامنے ہے اس کا حنین کا موقع ہے ہنین میں جس بار مکہ مکرا فتح ہو گیا تو قبائل حوازن نے کہا ہو یہ لوگ بڑے کمزور ہوئے انہوں نے جنگ ہی نہیں کیے اور ہر ڈال دیئے ان کا تو مقابلہ کرنا چاہیے ان کو کوئی ان کے سامنے نہیں آیا ہم ان کا مقابلہ کریں گے اب آ فتح مکڑ کے بعد واپس ہونے لگے تو آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن جو ہے وہ جنگ کے لیے پوری تیاری کر کے میدان میں آ چکا ہے اور آگے بڑ نینڈنگ دے اس وقت بارہ ہزار سب ایک گرام گلشر اور حوازن گئے یہ چار ہزار آئے اپنے سورے مردوں مرز, عورتیں بچے سب کو لے کر آئے اپنی بیڑ بکرین سورا مال سب کچھ لا کر انہیں میدان جنگ کے چاروں طرف ڈال دیا اور خود آ کر کھڑے ہو گئے اس لحاظ سے کہ یہ چار کے جتنے چار کے چار ہزار ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یا تو یہ بچے عورتیں مال سولر سارا کے سارا یا حادثے اور یا اس کو بچانا ہے اور یہ خوب جذبے سے لڑیں گے سب ایک گرام بارہ قرآن مجید نے غزبائے بدر غزبائے اہد غصبۂ خنگت اور غزبائے حنین چار غزبوں پر تفصیلی بات کی کیونکہ اس چار میں چار جنگی روحانی ترتیبیں برتی گئی ہیں اور ان کے مختلف نتائج نکلے ہیں اور ان نتائج پر قرآن کریم نے جنگ جنگسلا کے بارے میں عظیم پیغام دیا ہوا ہے جنگ ہنین ہے ایسے سابق رام کی رات بارہ ہزار ہے مخالفین کی تعداد چار ہے تو ہمیشہ کے لیے کفار کی زیادہ ہوتی تھی وسائل زیادہ ہوتے تھے اسلحہ زیادہ ہوتا تھا ہر ایک آدمی پریشان اور فکر میں کہ یا اللہ کیا ہوگا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی تو رجوع کیے ہوئے ہیں اور فکر میں کہ بس اللہ کا یاسرائے اللہ ہی کرے گا ہمارے وسائل کچھ بھی نہیں ہیں یہ ہی ایک کیفیت مومن کے دل میں ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی تھی اور اس کیفیت کی برکت سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی وز ہدین میں ہوا پرد کریے اوم ہدین ولم دو جان گم چھیا اور یوم ہدین کو یاد رکھو جس ان کی باریک کثرت تعداد نے تمہیں نے میں ڈال دی دل میں آیا کہ بس بارہ ہزار ہیں چار ہیں ہمیشہ ایک چاہیے ہوتے رہے ہیں اور دو، ان کو رونتے رہے ختم کرتے رہے ہیں، آپ تو بارہ ہزار ہے بس جانے کی دیر اور میدان پتہ ہے جو رو اللہ کی کیفیت تھی اس میں فرق آ گیا جوں جنگ میں گئے اتنی ساختوں تیر کی بارش دشمن نے کی کہ لشکر کو پاؤں جمانے کا وقت ہی نہیں سواریاں چتر پتر ہو گئی اور بگڑ مچ گئی اور کسی کو کسی چیز کو قابو میں نہیں آ رہی ہے اور کہتے ہیں بارہ کے بارہ ہزار جو لشکر تھا وہ پیدان جن کو خالی کر گیا بارہ آدمی جمع رہ گئے جس میں سب سے اول جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جمع گئے اور آپ کے ساتھ گیارہ ساتھی اور سیدمان نبی رحمتہ اللہ سیرت نبی نے بات باہر سیکھی ہے اور لکھا ہے کہ بادشاہوں فرماراؤں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے لشکر کے آخری اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں کی وہ سندوکشی اپنے پاس رکھی ہوتی ہے جس کو بھیجنے کے بعد باقی زندگی کا سودھا گزار سکیں اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جنگ فتح ہو گئی تو تب تو اس کے فوائد اور اس کے وسائل لوٹنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور جنگ ہار گئے تو ہم اپنی سندوکچی کو لے کر بھاگ جائیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب کوئی نہیں جمع ہے تو آپ اکیلے جمع ہیں کہ یہاں پر جو ہے بادشاہت کا اور نبود کا فرق ہو جاتا ہے یہاں پر نبی کا اور فرما واغ کا فرق ہو جاتا ہے کہ وہ تو خطرات میں سب سے سب سے اول جگہ پر اپنے آپ کو رکھتے ہے اس لیے کہتے ہیں حضور صلی اللہ کی میں مسائب صدائت تکالیف مشکلات اس میں درجہ اول پر آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہے اس کے بعد اہلی بیت کو رکھا ہے پھر بنی کو رکھا ہے جو جتنا آپ کے قریب ہوا ہے اس کو اتنا زیادہ آزمائشوں میں مشکلات اور تکالیف میں ڈالا ہے اور جب مالا دولت کی تقسیم کرنے کا وقت آیا ہے تو اس میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو سب جاغ پر رکھا ہے جب سب کے گھر بھرے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ چیز لی میں یہی فرق ہوتا ہے کا اور امدیال مصلاح اسلام کا اس دور بادی کی چور سے کہا ہوا ہے کہ امبیال مصلاح السلام قوم قوم ہو گئے یا قوم میں لاسل علیہ مالا نظری اللہ اللہ قوم ہم تم سے کوئی مار نہیں چاہتے ساری کارکردگی ساری کوشش کے بدلے ہیں کوئی معوضہ نہیں چاہ رہے ہیں ہمارا جب تو اللہ پاس کے ہاتھ میں اللہ پاط کے ہے ہم تو سجر کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ پوری زندگی جہاز کی ایک نمونہ ہے اس کے فرمائے گا لگتا رسول اللہ اس وقت ان تمہارے لیے حضور صلی اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے کے مطالعہ کا میرا شوق پیدا کرے اور مطالعہ شروع کیا تو اتنا دلچسپ مضمون ہے کہ ہر اس میں گم ہو جائیں گے اور آپ جب اس میں گم ہو گئے تو یہ وہ سمندر ہے کہ اتنا عہدہ لگائیں گے کہ سے قیمتی موتی نکالیں گے جو آپ کی زندگی کو سوار دے گا اور بنا کر رکھے اللہ تبار سلامل کی توسیع کتاب ہے ان شاء اللہ لوگ نماز سے رہ رہے ہوں تو فناہال میں انہیں نماز پڑھانے کے بندوبست کیا ہے کیونکہ جمعے کی نماز پگار نہیں ہونی چاہیے رہنے والے ساتھی وہاں تک پہنچے